الحمد للہ نحمد ہوستین غفر و نعظو بلاہ مین شروری سی آتی عمار میاد فلا ملا مہو می ادیل فلا دل واشحد علاح عل اخدولا شری طل واشحد نمو مدن اگدو سو ملا ولامسلین خلد و خلق سو جہاں بت منہ مارے جان کتی سار بتلا سا نیبل ارحا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا دینا منتھا ہلو پؤل ندی دلک آ ومن و میلہ ہوں فقد فاز فوزا خیر ہدیتا خیرل ہری ہری مدی <سلام> سل <سلام> وا <سلام> وی گزار وکل ودا ندی پلا لائی نام دین گرم شان کلا إِلَّا سم ویلالی میر پیمسی ونپی ون پے بس موت یا تو گنیا مسین مت پا ہوئی بل کمت آج بل پاؤ سم نئے ہیو می پور پا گا شدی می مل سو ملیا گور سا پوٹی وجنتی سنا مرد مرد سمند داد نواہد قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی ہدایت رہنمائی کے لیے بہ ضور نصیحت کے طور پر ہوتا سب سے زیادہ دور اللہ رب عبدالعزت نے اس بات پر دیا کہ یہ دنیا میں نے آردھی بنائی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہمیشہ کے لیے اگلی زندگی ہے آخرت کی اس لیے انسان تجھے یہاں دل نہیں لگانا چاہیے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتے دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے بڑی سرسبز سر نظر آتی ہے مگر دیکھنا کہیں دنیا کی رنگینیوں اور और میں آ کر دھوکہ نہ آ جائے مرنا ہے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھنا ہے اور اس دنیا کی زندگی جو آردھی بنائی ہے اس کا حساب لینا ہے تو اس کے حساب کی تیاری اس دنیا کو تیاری سمجھو یہ مختصر حصہ زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ دیتا کبھی دنیا سے لے کے نہ جاتا مگر دیکھ لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے چلے گئے تو سمجھو کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اسی طرح ہے لوگ اللہ کی قسم یہ قسم اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں بس یا صرف اسی طرح سے, ہے کہ جیسے اس تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو اور سمندر میں ڈبونے کے بعد نکالے نکال کے پھل یم ضرور بیما یل دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے سمندر میں ڈبوئے دبو پھر دیکھے کہ کتنا پانی آیا ہے کچھ بھی نہیں بالکل دنیا آکرت کے مقابلے میں انگلی کو پانی لگ گیا ہے یا دنیا کا سو so دنیا میرے بھائیوں اس میں دل نہیں لگانا اس میں تو اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانا ہے اور اور دنیا جتنا کچھ ہے اتنا لدایل آج بڑی رنگینی نظر آ رہی ہے اور بڑی رونق نظر آ رہی ہے بڑی چمک دمک ہے دنیا کی لیکن ایک دن آئے گا کہ سارا یہ چٹیل میدان بن جائے گا اچھا یہ تو وہ ہوں گے نا جو دیکھیں گے جب قیامت آئے گی جو دیکھیں گے نہیں ہم جو ہمارے آج کل مر رہے ہیں جو مر رہا ہے جس کو موت آ رہی ہے اس کے لیے تو چٹیل میدان ہی ہے سارا اور خاص کر ایمان والوں کو مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ دیکھنا تم بھی کہیں دل نہ لگا لینا ایک حدیث نے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اکبر میرے امت یو مجھے یہ تو اب خطرہ نہیں رہا کہ تم فقیر ہوگے محتاج ہوگے بھوک سے مروگے یہ تو خطرہ نہیں رہا بس خطرہ یہ رہ گیا ہے کہ تم پر دنیا اتنی کھول دی جائے گی کھول دی جائے گی کہ تم پہلی امتوں کی طرح دنیا میں ایک دوسرے پر ریس کرنے لگو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے نتیجہ جیسے پہلی امتیں دنیا نے تباہ کر دی برباد کر دی اسی طرح سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. نہیں بلا کوئی اب باقی رہ گئی ہے یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کیا کیا سلسلہ ہے الیکشن کوئی کسر باقی رہ گئی بربادی ہی بربادی ہے اور کیا ہے کس طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں یہ ہے دنیا کی حدیث ایک دوسرے سے آگے بڑھنا آگے بڑھنا ایک دوسرے سے آگے جانا بس یہی کام ہے ہلاکتیں اور تباہیاں اسی لیے ہیں اسی لیے بربادیاں ہیں صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا نبی صلی اللہ وسلم کی ساتھی سارے ہو کے نہ اللہ اکبر حادثی صاحب تانو بھی تھوڑی تھوڑی نیندہ گلبا ہوا ہے اللہ پیچھے خبردار ہو کے ہوشیار تھوڑا ٹائم ہے اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا آنا قبول کر دے یہ فریدا جو ہم ادا کر رہے ہیں اللہ اسے قبول کروا کچھ لینا ہے لینا انشاءاللہ گوانا نہیں ہے کچھ لے کے جانا ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا جو ہے نا اس کی مچھر کے پر کے پر برابر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر ہوتی تو کیا ہوتا ما شربا اللہ کسی کافر کو دنیا میں ایک بونڈ بھی پانی کا پینے کو نہ دیتا یہ ہے دنیا میرے بھائیو اس سے خبردار ہونا ایک دوسری حدیث ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا دنیا لوگو خبردار آب آب دی ہو گئے کھل جاؤ گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو خبردار لو بلا شاہ یہ دنیا ملع نہ لعنت میں سے ہے یہ اور لعنت کا معنی ہے اللہ سے دوری ہونا اللہ سے دوری فرمایا دنیا اور وما ہاں جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ اللہ سے دور ہی کرنے والی چیزیں ہیں ہٹکار والی چیزیں ہیں ہاں اگر اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیزیں ہیں فرمایا تو اللہ ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا دین ہے قرآن ہے کتاب و سنت شریعت کے آکار ہے وما پہلے جملے سے مراد دین ایمان اور اگلا وہ ما وہ آمال ہیں جن کو اللہ پسند کر لے جن سے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اسی لیے قرآن مجید نے بندے کو کرنے کے لیے ایک دعا بتلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تُو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ کرتی کی یعنی دین کی ایمان کی اسلام ہمیں مسلمان بنایا یہ اللہ کا احسان ہے اس کا شکر ادا کریں اور یا اللہ مجھے توفیق دے ان عمل بھی اچھا وہ جس کو جو اللہ کو راضی کر دے اللہ کو خوش کر دے تو فرمایا اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر مراد ہے اللہ کا دین حدیث میں مراد اللہ کا دین ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ذکر اللہ تین چیزیں ایمان والوں، مسلمانوں، دیکھنا لا تل کہیں تمہیں نہ کر دے, لا نہ کر دے تمہیں اموالوں کو ام تمہارے مال تمہاری پراپرٹیز تمہاری منی پاور کہیں تمہیں غافل نہ کر دے اور اسی طرح سے تمہاری اولاد تمہارے بچے یہ تمہیں غافل نہ کر دیں کس سے ذکر اللہ اللہ کے دین سے اللہ کے قرآن سے قرآن سے یہ کہیں غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا وہ می الیکا سے رو پھر یہ نہیں دیکھنا یہ چونکہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے میری پارٹی کا ہے لہذا چل کوئی بات نہیں خیر سلح ہے جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے یار یہ اپنا ہے خیر ہے کوئی بات نہ پھر خیر صلاح والی بات نہیں ہوگی میں یا طالبان ایک تم میں سے بھی جس کی یہ حالت ہو گئی کہ مال اولاد میں پڑھ کر وہ اللہ کے دین سے قرآن سے حدیث سے غافل ہو گیا کا خاص یہی لوگ ہیں جو گھاتا پانے والے نقصان اٹھانے والے نقصان اٹھانے والے اور نقصان بھی کہاں کا اللہ پر اللہ نے بیان کیا پرانے مجید میں سورہ زمر کے اندر فرمایا نبی دین ہے بتا دو اپنے امتوں کو بتا دو کن خاصری نل یقین بہت زیادہ خسارہ پانے والے گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں خس رول اب خوشان ڈالا اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن جس کو خسارا ملا یہ ہے اصل خسارا اللہ کہتے इससे کھلا खसारा اور کیا ہو سکتا ہے سو یہ جو حدیث میں آئی دو تین چیزیں کہ خسارے سے بچنا ہے اللہ سے قرم حاصل کرنا ہے اللہ کا مانا نا دوری اللہ سے دنیا کی ہر شہ اللہ سے دوری والی ہے دیکھو نا سورہ سبا کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے <تصفح> لوگو تمہارے مال تمہاری اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے نزدیک اونچے مرتبہ والے بنا دے ہمارا قرب تمہیں ان کی وجہ سے حاصل ہو جائے نا علا من آگے ہاں ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اچھے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں ہمارا حاصل ہوگا تمہاری ہمارے ہائی ہاں پوزیشن بن جائے گی اللہ متقاسر ہے نا قرآن اللہ کا اللہ, اللہ تم متقاسر یہ تقاصر یہ زیادہ چاہنا حالات کر کے, رکھ دیا, کر کے رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن شکیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یہ سورت پر رہے تھے یہ سورت پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ سہابا بیٹھے ان کے اندر پڑھ کے رسول اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں نا صحابہ کرام کو ایمان والوں کو ہم جب یہ باتیں اور یہ قرآن یہ سناتے ہیں ہمارا شیطان نے تو شاید وہ کابروں والی ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی اللہ کہتے نہیں اللہ کو مرتا کا تفصیل بتائی تکاسر کی تفصیل بتائی فرمایا نبی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدم کا بیٹا بڑا فخر سے کہتا ہے مالی میرا اتنا مال ہے مالی میرا اتنا مال ہے کہ نبی علیہ السلام نے الا ما اکل اولا او او کے بیٹے اگر غور کرے تو غور کرے نا تو تیرا تو صرف وہ مال ہے جو تم نے کھایا ختم کر دیا جو تم نے پہنا وہ سیدھا کر دیا اور یا دبتا نے اللہ کی راہ خیرات کیا صدقہ کیا اسے آخ رکھ کر زخینہ بتا دی اب دیکھو آخرت کے ذخیرے کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دکتا ہے نا اس کو فرمایا ہے باقی جو کھایا وہ بھی دنیا میں ہی ختم ہو گیا جو پہنا وہ بھی دنیا میں ہی پھٹ گیا بسیتا ہو گیا پر اللہ کہتے ہیں جو تُو نے ضرورت کے مطابق کھایا ضرورت کے مطابق پہنا ضرورت کے مطابق پیا اگر یہ یہی ختم ہو گیا مگر اس کی تجھے اجازت ہے تیرا حساب نہیں ہو ضرورت جو ہوئی لیکن آخرت کا ذخیرہ جو کھا لیا وہ تو بھی یہی رہ گیا جو پینا وہ بھی یہی رہ گیا اصل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کیا دیا اور آخرت میں اس کا ذخیرہ بن گیا یہ ہے اصل وہ چیز سو اللہ رب العزت نے اللہ قرآن مجید میں قسم اٹھا کے فرمایا قسم اٹھا کے فرمایا اثر ہے عصر کی زمانے کی قسم ہے ان یقینی بات ہے کہ انسان جن سے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے گاٹے میں ہے نقصان میں ہے ہاں نقصان سے بچے ہوئے کون ہیں جن کے پاس ایمان ہے جن کے پاس نیک آمال ہیں ایمان آمال کرتے ہوئے اس حق پر چلنا اور اپنے گھر والوں کو پیچھے بصیتیں کرنا کہ اسی حق پر قائم رہنا اور اس حق پر چلتے ہوئے جو مسائل مشکلات پریشانیاں آزمائشیں امتحانات آئیں ان پر صبر کرنا جن کے پاس یہ چیز ہے وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پر میں جو کچھ دنیا دنیا میں جتنا کچھ ہے سب اللہ سے دوری کا دوری کا سامان ہے اللہ سے دوری کا اللہ اللہ سوائے اللہ کے دین کے اللہ کے قرآن کے یہ دین پر چلنا یہ ایمان ایمان عقیدہ اس کی درستگی اور اس کے مطابق دے. یہ چیزیں ہاں فرنڈیس و عالم و اس قرآن کا دین کا ایمان کا سیکھنے والا سکھانے والا عالم جو دین کی خدمت کرے متعلم جو دین کو کرے ان کے اندر خیر ہے ان کے اندر باقی سب اللہ سے دوری کا سبب ہے تو اللہ سے دوری والی چیزیں ان میں دل نہ لگاؤ سورہ کاف کے اندر اللہ نے کیا فرمایا فرمایا المارو <سلام> البل زینت الحیات خیر الحت دنیا الباتیات لوگو یہ مار یہ بیٹے یہ تو بس دنیا کی زندگی کی رونق ہے اس کی چمک دمک ہے اس کی سج ہے اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکیاں وہ ہے باقی رہنے والی وہ ہے باقی رہنے والی اور تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر اللہ کے ہاں امیدوں کے لحاظ سے بھی بہتر تو امید رکھو تو آخرت کی بدلے کا چاہو تو آخرت کا بدلا آخرت کا بدلا ورنہ یہ ساری چیزیں دیکھو صحیح حدیث میں میں ہے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس اس انداز میں بھی اس بات کو سمجھایا کہ تاکہ میرے ارد ان چیزوں میں دل نہ لگا لے فرمایا میاں ہے نا بندہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں فرمایا ایک چیز کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے وہ دگا دے جاتی ہے جب جب کب انسان کی موت آئی موت کا وقت آیا بند ہوئی سانس ختم ہوئے اس چیز کا ساتھ ختم ہو گیا اور دوسرا سانس بنا قبر تک ساتھ ہے قبر تک دفنایا مٹی برابر ہوئی اس کا ساتھ بھی ختم ہو گیا اور تیسری چیز فرمایا اس کا ساتھ قبر میں بھی ہے اور اس کا ساتھ آگے حشر میں بھی ہے بندو امتوں تمہاری مردی اس ساتھ کو اچھا بنا دو یا برا بنا دو. اور پہلی چیز کیا ہے فرما مال آنکھیں بند ہوئی مال گیا مال گیا نہ ختم ہے مال اللہ پر مال ختم ہے آنکھیں بند ہوئی یہ مال اپنا نہیں یہ اپنا نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ انسان کہتا ہے میرا اتنا مال ہے میرا اتنا مال ہے فرمایا مال اتنا ہے بس جو کھا لیا جو پہن لیا اور جو صدقہ خیرات کر دیا اگلا جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ فرمایا ما باقیا جو اس سے باقی بچا ہوا ہے اور تو تو اسے چھوڑ چھاڑ کے لوگوں کے لیے دے جائے گا یہ تیرا تو نہیں ہے تو کہتا ہے میرا ہے میرا ہے, میرا ہے مال ختم ہوا اسی لیے احبیس اس میں وضاحت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا بیمار بیمار ہو جائے تو اس وقت کہے کہ لاؤ بھی میں بسیعت کر دوں اتنا مال ادھر دے دو اتنا مال ادھر دے دو اتنا مال فلا کے دے دو منع ہے منع ہے اس لیے کہ اب اس کو بیماری لگ گئی ہے اس کو شاید لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا چلو اب میں مال خرچ کر لوں لوگ اتنا ادھر دے دو اتنا ادھر دے دو منع ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ فلام پلان, پلان کا تو ہو ہی چکا ہے تو کیا لگتا ہے اس لیے اگر اب تو یہ کرے گا نا تو یہ سمجھ کے تو غیروں کا مال جو ہے اس میں تصور کرے گا تیرا ہے ہی نہیں تیرا تو اس وقت تک ہے جب تک تجھے جینے کی امیدیں ہیں اللہ تو جوان ہے تیری امیدیں جوان ہے اور تو کچھ کرتا ہے, اس, ہے اس وقت تک یہ تیرا ہے اس وقت کر لے جو کچھ کرنا ہے اس وقت کر لے تو یہ مال یہ تو موت آنے کے ساتھ ہی بس ختم ہے اس کا ساتھ گیا اس مال میں سے دنیا کے مال میں سے آپ جانتے ना کہ ہم میت کو تین سفید چادریں پہناتے ہیں کیوں جی ٹھیک ہے نا تین سفید چادر حدیث قیامت میں اٹھانا ہے تو سب کو ننگے کر کے قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کی ہے نا ننگے ہی تھے نا حدیث میں ہے ہوتا اور آتن غرلا ننگے پاؤ ننگے بدن اور دن ختنا تمہیں اٹھایا جائے گا ایسے اٹھایا جائے گا اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے دن قیامت کے ننگوں کو اٹھا کے جب سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں ان کو پہنایا جائے گا سیدا شاہ المومنین رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی اللہ کے نبی الجا مرد اور عورتیں سب ننگے اٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایشا رہی ہے معاملہ ہر بندے کی اس دن ایسی کیفیت ہوگی کہ کسی دوسرے کا خیال تک بھی نہیں آئے گا دیکھنا تو دور کی بات ہے خیال بھی نہیں آئے گا کسی کا خیال بھی تو یہ جو ہم تین چادریں پہناتے ہیں اللہ نے قیامت میں یہ بھی جانے دنیا کا کوئی مال اللہ نے دنیا سے جانے ہی نہیں دینا اللہ کوئی نہیں جانے دینا آخرت میں اور فرمایا دوسرا ساتھی تیرے تیرے تیری اولاد بہن بھائی رشتے دار تیرے محلے والے تیرے دوست یار ہاں بڑی ہمدردی کا اظہار کریں گے آؤ بھائی جلدی کرو کمل کھجواؤ کفن لاؤ بھائی کفن بناؤ اس کو نہلاؤ کفن دے دو خوشبو لگا دو اٹھاؤ بھی کندھوں کے کندھوں پہ اٹھاؤ چلو بھی اٹھاؤ لے جاؤ کور میں رکھ دو رکھ دیں گے کور ہو گئی مٹی برابر ہو گئی چلو بھی اب ان کا بھی ساتھ یہاں پہ ختم ہو اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی یہ جو دفنانے والے مٹی برابر کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو واپس جانے کی ان کے پاؤں کی ان کے جوتوں کی آہد اللہ قبر میں مردے کو سناتا ہے۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو آدمی ہوتے ہیں ان اور بھی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا وہ باتیں نہیں کرتے ہیں کچھ اور بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن صرف جب واپس پلٹتے ہیں اللہ اس وقت واپسی کی آہت ان کو سناتا ہے صرف اس کو کو کو یہ یہ کے لیے کہ جن جن بنائے ہوئے تھا جن کو تو کہتا تھا, یہ میرے تو بازو ہے میں ان کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں اس ادھیر کوٹری میں تجھے اکیلا چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں کرنے جو کرنا اب بلا ان کو کسی کو بلا ان میں سے کسی کو بلا یہ حسرت کے لیے اللہ تعالیٰ دکھائے گا یہ تو اچھا ساتھ ہوگا اگر برے عمل ہوئے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اچھا ساتھ بنائے یا برا بنائے اچھا بنائیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی قبر بھی اچھی ہوگی حشر بھی شر بھی اچھا ہو جائے گا معاملہ سدھر جائے گا اللہ کی توفیق سے برے عمل ہوئے اللہ قبر تنگ ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم کا گدا بن جائے گا آج کا بستر نیچے بچھ جائے گا قبر گھٹے گی اللہ پر پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائے گی جب قیامت میں اٹھے گا تو یہی برے آنا بہت ہی بدصورت شکل میں اس کے سامنے آئیں گے یہ ڈرے گا گھبرائے گا وہ کہے گا ڈرتا کیوں ہے میں تیرے برے عمل ہوں جو وہ تھی دنیا میں کرتا رہا ہے دنیا میں نے مجھ پر سواری کیے رکھی آج مجھے اپنے اوپر سوار کر چم اللہ کی عدالت کرتے. لیکن اگر اچھے عمل ہوئے قبر فراہ ہو جائے گی رسول اللہ پرماتے طاہتے نظر جہاں تک نظر جائے گی قبر فراہ ہی نظر آئے گا میں جنت کا باغیچہ بن جائے گی بستر جنت کا بچھ جائے گا خوشبوئیں آئیں گی اور دن قیامت کے جب اٹھے گا یہی نیک آمال ایک بہترین سواری بن کے سامنے آ جائے گی بندہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا تو کون ہے بتلائے گا میں تیرے نیک آمال ہوں جو دنیا میں کرتا رہا آج اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے یہ جسم عطا کر دیا ہے تیری سواری بنا کے بھیج دیا آم میرے اوپر سوار ہو جا تجے اپنے اللہ کے پاس لے کے چلو یہ تفصیل سامنے آ گئی اس کو سامنے رکھو اس پر غور کرو کہ اب ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اب آخر میں آپ کو میرے بھائیوں سناوں کہ بہترین یہ یہ دنیا دنیا کی زندگی, جو دنیا کی زندگی زندگی جو ہے ہے نا یہ کس آدمی کی بہتر ہے? کن میں سے مسلمانوں میں سے مسلمانوں میں سے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث کتاب الجہاد میں ہے جو کوئی پڑھنا چاہے اسے نشکار میں کتاب الجہاد میں یہ دسویں حدیث ہے اس کا میں صرف مخہوم عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے پھر ہمیں میرے بھائیوں اس پر توجہ کرنی ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پہلا یہ ہے فرمایا من خیر معاش سارے لوگوں میں سے ایمان والوں میں سے یہ دنیا کی بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے جو ہر وقت جہاد میں جہاد کے جذبے میں سہاری تیار اپنا پروگرام پورا ارادہ جہاد کی ٹریننگ مظاہرین سے محبتیں جب موقع بن گیا فارم اٹھا اور میدان جہاد میں پہنچ گیا اور موت کو جا کے موت کی جگہ پہ تلاش کیا سب سے بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر اس آدمی کی زندگی ہے بہتر جو چند بکریاں لے لے اور چند بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں پہنچ جائے پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں وہاں چلا جائے اور وہاں جا کے ان بکریوں پر گزارا کرے ازانے دے نمازیں پڑھے اللہ کی عبادت کرے اس کی زندگی بہتر ہے کہ لوگوں کے فتنوں سے تو بچ جائے گا یہ مفہوم ہے اس عزیز کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب میرے بھائی اس پر ہم نے ذرا غور کرنا ہے فکر کرنا ہے کیا خیال ہے یعنی اس حدیث کا مخہوم یہ ہے کہ ایک شہری زندگی اور دوسری زندگی ہے پہاڑی زندگی اب شہری زندگی اول نمبر کی وہ ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے مسلمان جہاد مجاہد عمل جہاد اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا اب کیا خیال ہے میں آپ جتنے اس وقت میرے سامنے آپ مخاطب ہیں تاجی نیچے اوپر سب کے سب کیوں بھائیو ہم شہر میں رہ رہے ہیں نا خیال ہے شہر میں رہ رہے ہیں نا ہم جنگلوں میں تو نہیں ہیں وادیوں میں نہیں ہے تو شہر میں رہتے ہوئے زندگی بہتر بہتر سے بہتر وہ زندگی ہے جو جہادی زندگی اگر شہر میں رہتے ہوئے تیری زندگی میں جہاد نہیں ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے پھر اس میں خیر پھر اس میں خیر نہیں ہے اگر پھر اس میں تو خیر چاہتا ہے تو پھر شہر کو چھوڑ دے جنگلوں میں چلا جا وہاں جا کے آباد ہو جا وہاں نمازیں پر اللہ کی عبادت کر پھر تیری زندگی میں دوسرے نمبر کی خیر ہے اگر نے شہر میں رہنا ہے تو جہاد کے بغیر تیری زندگی میں خیر ہے کیوں بھائیو کیا خیال ہے اللہ اس لیے میری آپ سب کو بہنوں کو بھائیوں کو نصیحت ہے کہ میرے بھائیوں میری بہنوں اب ظاہر ہے کہ ہم شہر سے باہر تو ہے میں ہی نہ جا سکتے ہیں اس لیے ایک ایک فرد چھوٹا بڑا مرد اور جہاد کے ساتھ متعلق ہو جائے ہماری زندگیوں میں جہاد ہماری اولادوں میں جہاد ہمارے مال میں جہاد جہاد سے متعلق اللہ کے لیے سب قسم کی یہ جو نا سمجھے مصروفیات مصروفیات میں مصروف ہوں جی میں مصروف ہوں ان مصروفیتوں میں ایک مصروفیت جہاد والی بھی شامل کر جہاد والی مصروفیت شامل کر لو اللہ اکبر میرے بھائیو یہ جہاد اس کی مصروفیت اپنی زندگیوں میں مصروفیات میں اس کو شامل کر لو اگر زندگی میں خیر چاہتے ورنہ وہ حدیث جو سنائی کہ دنیا اللہ سے دوری ہی کا سبب ہے دور دوری ہی کا سبب ہے ہر شے اس کی اللہ سے دور کر کے رکھ دے گی اس لیے جہاز میں آ جاؤ جہاز سے متعلق ہو جاؤ مجاہدین سے محبت کرو اللہ نے جن کو مال دیا ہے جہاز کے لیے کھل جائے ضرورت کا خرچ کر کے مجاہدین کو دو مجاہدین مجاہدین کے کشتی بان بن جاؤ جذبہ جہاز اپنے اندر رکھو اپنی اولادوں کو بزرگ نوجوانوں کو اجازتیں دو خوشی سے مائیں بہنے بیٹوں کو اپنے دینوں کو تیار کریں جب ترغیب دے جہاد کی جہاد میں لگ جائے یوں ایک ایک فرد ایک ایک فرد جہاد کے ساتھ متعلق ہو جائے اسلم جہادی ہی تو رہ گیا اللہ بھائی جہاد کی بات بھی کوئی سونے والی بات ہے है? اس میں نیند آنی چاہیے بتا So, میرے بھائیو یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس پہ آپ نے مبارک دی ہے اس بندہ مجاہد کو لیے خوشخبری ہے مبارک ہے بہترین زندگی ہے اس کی جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہم لے جہاد میں لگا رہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اسے مبارک دیتے ہیں بھائیو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل دوسرا نہیں نا ہے کوئی نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو نا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ عمل مجھے کوئی عمل ایسا بتلاؤ کہ وہ میں عمل اختیار کروں تا تاج مجھے جہاد کے برابر ثباؤ مل جائے جہاد کے برابر ہم بھی تلاش کرتے ہیں نا دیکھو اللہ نے اسی وقت سے مسئلے حل کروا دیے سارے نا یہ قیامت تک کے لیے ہے بھی چاہیں گے لوگ نہیں چاہیں گے پوچھیں گے نہیں تو اپنے آپ بنا لیں گے یہ بھی تو جہاد ہے جہاد ہے وہ بھی تو جہاد ہے میرا یہ بھی جہاد ہے یہ کریں گے سارے اللہ کو پتا تھا صحیح بخاری میں ہے اس نے آ کے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پورے دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا عمل میں نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو جو جہاد کے برابر ہو یہ تو اللہ بھی کہتے ہیں نا فرمایا جال تم سے و آمن باللہ ال و فی سبیل اللہ ورنہ میں لوگوں تم تو کہو گے کے واجو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے بڑا بہت ہی بہتر مسلمان ہے تم تو کہو گے کہ بیت اللہ بنا رہا ہے بیت اللہ اس کی تعمیر کر رہا ہے اس کی تعمیر اس کی تعمیر کر رہا ہے بیت اللہ خانہ کا با تم تو, تو بناؤ گے تم تو کہو گے یہ ہادیوں کو پانی پلانے والا بڑا ہی بہتر آدمی ہے اس سے بڑا کون مسلمان تم تو کہو گے یہ بیت اللہ بنانے والا خانہ کعبہ کا خادم یہ بہت اونچا مسلمان ہے اس کے برابر کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور ماں سن لو من باللہ والیوم الاخر جس کا اللہ پر ایمان ہوا آخرت پہ یقین ہوا پھر یہ کچھ نہ کر سکا وَجَاہَدَ بِي سَبِیلِ اللَّهِ اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ بیت اللہ بنانے والا حاجیوں کو پاڑی پلانے والا اس کے برابر بھی نہیں آسکتا لا يستبون یہ قرآن ہے سورہ توبہ لا يستبون عند اللہ اللہ کے ہاں یہ برابر تو کہتے رہو بہت اچھا لیکن اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے تو so, میرے بھائیوں میری تعلیم ہے اگر یہ شہری زندگی بہترین چاہتے ہو مسلمان ہوتے ہوئے تو ہر مسلمان چھوٹا بڑا مرد و عورت اللہ کے لیے عمل جہاز سے متعلق ہو جاؤ مجاہدین سے محبت کرو مجاہدین افغانستان کے ہو مجاہدین کشمیر کے ہو مجاہدین فلسطین کے ہو مجاہدین چیچنیا کے ہو مجاہدین جزائر کے ہو دنیا کے کسی خطے میں کے بھی مسلمان جو جہان کر رہے ہیں میرے بھائیوں کسی خطے والے مجاہد جہاد کرنے والوں پر اپنی زبان دراز نہ کیا کرو وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر چکے ان سے محبتیں کرو ان سے پیار کرو جذبۂ جہاد اپنے اندر رکھو ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر جہاد کا جذبہ تڑپ نہ ہوئی اور اسی حالت میں تم مر گئے نتیجہ کیا ہوگا مات اللہ شعبات منافقت کی خسرت پر موت آئے گی اللہ حمل جہاز میرے بھائیوں مجاہدین سے محبت کرنا آخر میں یہ عرض کر دوں میرے بھائیوں کہ اگر ہم اس شہری زندگی میں جہاد کے لیے ذہن صاف نہیں ہوتا اب الاشکانات ہم بنے پھرتے رہیں اعتراض اعتراض یہ جی وہ جی فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے تو ایسے مسلمانوں کو پھر چاہیے اگر اپنی زندگی میں خیر چاہتے ہیں تو پھر شہری زندگی چھوڑ دے طرف کر دیں کہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے بسرانا ہاں اگر شہر میں رہنا ہے تو پھر جہاد مجاہدین ان سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا اللہ نے مواقع عطا کر دیے ہیں جہاد جاری ہے دروازے کھلے ہیں مؤکرات قائم ہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے اسباب وسائل ہو چکے ہیں اب کسی کے لیے بہانا رہا بہت رہا نہیں آخر میں پھر بات ایک عرض کر دوں اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے پوری دنیا صرف عالم اسلام ہی پوری ہی میں کا نمائندہ اجتماع مجاہدین کا وہ, وہ ہے جو مریض کے میں مجاہدین کا اجتماع ہوتا ہے میری بات اگر غلط ہو تو بتلائے بھائی بھائی سب سے بڑا اجتماع میرے بھائیوں کہاں ہوتا ہے آرافات میں حج کے موقع پر ہوتا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا کا عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پر اللہ کی قسم وہاں بھی جہاد کا نام لیا جاتا اس لیے نہیں کہ وہ جہاد کے منکر ہے اس لیے کہ وہ امریکہ کے غلام ہیں غلامیاں میاں ان کو جہاد کا نام دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کہ مرکز اسلام کا مسلمانوں کا اور حج کا اجتماع مسلمانوں کا خطیب اسلام کا مگر اتنے بڑے جو پوری دنیا میں اس کا خطبہ سنا جاتا ہے ہر افسوس وہ اپنے خطبے میں جہاد کا نام تک اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی مسلمانوں نے غلاموں نے امریکی غلاموں نے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے امریکہ کی زبان بولی کے جہاد کو جہاد کی بجائے ظالموں نے دہشت گردی تسلیم کر دیا ہے اللہ پر بدل دیا ہے سارا سلسلہ سو میرے اس کو میں اس لیے ارز کر رہا کہ اس کو بھی غنیمت سمجھ لو ورنہ وقت آ رہا ہے وقت آ رہا ہے کہ اس ایسے اجتماع اور بھی پابندیاں کیوں نہیں ہے کہ نہیں اللہ اکبر ہے کہ نہیں سلسلہ یہی ہے نا اس لیے غنیمت جان لو اس وقت واحد جہاد کا اور مجاہدین کا نمائندہ اجتماع جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ وہ ہے اور اب بھی کب ہو رہا ہے یاد ہے سب بھائیوں کو اس لیے کہ اس دفعہ اشتہار بازی نہیں ہوئی یہی تاکیب تھی کہ یوں ہی لوگوں کو خود بخود رابطہ کر کے تربیب دے کے مت لانا ہے اس سولہ سے شروع ہے اور اٹھارہ کا جمعہ انشاءاللہ یعنی اگلا جمعہ اللہ کی پتر سے وہی مجاہدین کے ساتھ ہوگا کہ جی کیا پیار ہے مجاہدین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ یہ بھی ہمدردی ہے حوصلہ افزائی ہے مجاہدین کے پشتیبان بن جاؤ میرے بھائیوں یہ وقت کی قربانی کہنے کو تو لوگ تین دن کہہ دیتے ہیں مگر تین دن بنتے دو دن ہی بنتے ہیں سولہ کو بدھ کو نواز پڑھ کے جانا یہاں اوقات یہ میں, میں, یہ میں مجاہدین کو جہاد کے لیے اللہ کی ردا دکھا کی اس اجتماع میں جانے کے لیے بھی شامل کر اپنی مصروفیات میں یہ لے آؤ ان شاء اللہ اس کا دنیا میں بڑا فائدہ ہوگا اللہ کی توفیق سے کو سے متعلق پڑھوا لے تاکہ ہم سب کی دنیا آخرت سمر آخر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 ال <سؤال> صيت على البراي ماما على عبراي ما إن ط حمييد المدين اللهمبارك محمد معلى عليه محمد كما ما علىبراهي مض عبرا ما إنط تعيد مدين اللهم ربنا بنا في الذيا حسن ال دو حسنا دو فينا عذااب اللهم مشر الظاه ور المسلمين اللهم مغض حدا بنادا في المسلمين اللهم مض الله بعد لدينا او اللہ جس طرح کی عرض کیا اجتماع کے بارے میں کہ آپ سے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے کسی طرح سے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اس اجتماع کے موقع پر مجاہدین کے لیے فنڈ کی بھی بڑی ضرورت ہے تو جیسے میں نے عرض کیا ساتھی اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے مال کو جہاد کے لیے لگائیں اس میں صرف کریں اپنا مال ہمارے ذمے بیس خیموں کا خرچ جو ہے اجتماع کے موقع کا وہ لگا ہوا ہے اور ایک خیمے کا خرچ پانچ ہزار ہے تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں یہ تعاون جہاد فنڈ میں مجاہدین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ آپ انشاءاللہ کہیں گے کرنا چاہیے تو میں آپ کو اس وقت تکلیف نہیں دیتا کیونکہ پچھلے جو میں مجھے پتہ ہے مسجد کے لیے کافی زور لگ گیا ہے اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ آپ نماز کے بعد جاتے ہوئے جتنا کچھ بھی دیں میرے پاس یہاں جمع کرا دیں یا باہر ساتھی کھڑے ہوں گے اسٹار کے اوپر وہاں اجتماع فنڈ کے ٹوکن موجود ہیں اپنا حصہ ڈال کے جائے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کا دیا قبول فرمائے لے دوسری گزارش ہے کہ پچھلے جمعے جن ساتھیوں نے مسجد کے لیے جو وعدے کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ